سب کچھ جانتا ہے یا ترفعوا اصواتکم کم فو کاسو ولا تجہول له بالقول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 يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا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 تف امر الله فإن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 قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَائِهِمْ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا منهم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 ائب احد کم اول تک تم تب اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بچو بعض گمان گنا ہوتے ہیں اور کسی کی ٹو میں نہ لگو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 يا أيها الناس انا خلقناكم من کم کروں وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم